سورت الفجر مکی ہے ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 89 ہے نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 10 ہے اس میں تیس آیتیں ہیں ایک رکو ہے چونکہ فجر کی قسم کو ذکر کیا گیا اسی مناسبت سے اسے سورت الفجر کہتے ہیں اس میں واشیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا ول فجر فجر کی قسم بال مفسرین نے فرمایا یہ ہر صبح صادق مراد ہے اور بعض نے فرمایا ذیل ہجا کی جو پہلی فجر ہے ذیل حجا کا جو پہلا دن ہے وہ مراد ہے لیکن زیادہ مشہور قول یہ ہے کہ یوم النہر جو قربانی کا دن ہے اس کی فجر مراد ہے وہ لیالن عشر اور دس راتوں کی قسم اس سے مراد ذل مہینے کی ابتدائی دس راتیں ہیں یہ شب قدر کے بعد سب سے افضل راتیں یہی دس راتیں ہیں ذیل حجا کی ابتدائی دس راتوں کو ہم عام طور پر غفلت میں گزار دیتے ہیں اس کی عبادتیں بڑی ہی مقبول ہیں اور ان راتوں کے لمحات بڑی ہی قبولیت والے ہیں شف ول وطر کی قسم تاک کی قسم شف کہتے ہیں جوڑے کو دو چار چھ آٹھ یعنی وہ عدد جو دو سے تقسیم ہو سکے ڈیوائیڈ ہو سکے اور وطر کہتے ہیں وہ چیز جو دو سے ڈیوائیڈ اور تقسیم نہ ہو سکے جیسے ایک تین پانچ سات تو یہ تعداد جو ہے اس سے ہمارے بہت سارے کام ہوتے ہیں اللہ رب العالمین نے جو چیزیں بنائی وہ یا تو ہمارے پاس جفت ہوں گی یا وہ طاق ہوں گی کسی کے پاس تین مکانات ہیں تو کسی کے پاس دو مکانات ہیں کسی کے پاس ایک مکان ہے اور کوئی ایسا بھی ہے جو ان تمام چیزوں سے محروم ہے اللہ کی نعمتوں کو یاد دلایا گیا وہ اذا یسر اور رات کی قسم جب وہ رات چلی جائے تو پھر جو فجر کا ذکر ہے فجر آتی ہے رات کے جانے کے بعد حلفی زالی قسم قوسم لیجر کیا ان باتوں میں عقل مند کے لیے قسم نہیں یقینا ان باتوں کے ساتھ جو قسمیں یاد کی گئیں عقل مند کے لیے نصیحت ہے علم تو دن کیا تم نے نہ دیکھا کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا قوم عاد جو حضرت حود علیہ سلاۃ وسلام کی قوم کے کافر تھے ارما اس قوم کو ارم بھی کہا گیا راتل عماد بڑے بڑے لمبے لمبے ستونوں کی طرح وہ لمبے تھے اللتی لم یوف لخ مس لحاف وہ اس قدر لمبے تھے کہ قرآن مجید فقان حمید فرماتا ہے ان کے جیسے دنیا کے اندر پیدا نہیں کیے گئے خجور کے تنوں کی طرح وہ لمبے لمبے تھے فی البلاد شہروں میں ان کے جیسے پیدا نہ کیے گئے وہ سمودا وہ قوم سمود جو حضرت صالح علیہ صلاح وسلام کی قوم کے کافر تھے جو پہاڑوں میں بڑے بڑے محلات بناتے تھے الدین جخرا بل بالواد وہ جو وادیوں میں چٹانوں کو کاٹتے تھے اور اس سے محلات بناتے تھے وہ فرآ دل اوتاد اور وہ فرعون کہ جو اوتاد والا تھا کیلوں والا تھا کہ جب کسی پر ظلم کرتا تو اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر درخت پر اسے لٹکا کر اس کے جسم میں کیلے گاڑ دیا کرتا اللہد یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے شہروں میں سرکشی کی اور ظلم کیا گناہ کیے فکس روفی حل پس دنیا کے اندر انہوں نے بہت زیادہ فساد کیا ف سوب علیہ رب کا سعود آزاد عربی میں کوڑے کو کہتے ہیں پس اللہ تعالی نے تمہارے رب نے ان پر زوردار عذاب کا کوڑا برسایا ایک ہی جھٹکے میں وہ ہلاک ہو گئے ان کا لبل میر صاد بے شک تمہارا رب سب کچھ دیکھ رہا ہے کوئی اس سے غائب نہیں ہو سکتا اب انسان کی نادانی کا ذکر ہے ف عمل انسان ادام اب پس ہب بہرحال انسان کو جب اس کا رب آزمائش میں مبتلا فرماتا ہے یعنی اسے نعمتیں دیتا ہے ف پس اسے عزت دیتا ہے وہ نہ ہو اور اسے نعمتیں دیتا ہے تو نعمت دے کر بھی اللہ تعالی آزماتا ہے فیقول ربی اکرمن تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دی یہ کہتا ضرور ہے مگر پھر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ اما ازا مب ہو اور بہرحال جب اللہ تعالیٰ اسے آزمائے اور آزمائش کی دوسری صورت یعنی پہلے مال دے کر آزمایا اب مال لے کر آزمائے فقدر علیہ رس بہو پس اللہ تعالی اس کی روزی اس پر تنگ کر دے قدر کے معنی تنگ کر دے فقول ربی آہانند پس وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل و رسوا کر دیا کل ہرگز نہیں بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ نعمتیں دی گئیں مگر اس نے شکر نہ کیا گناہ کیے گناہوں کی وجہ سے وہ نعمتوں سے محروم ہو گیا اب بھی وقت ہے کہ وہ صبر کرے شکر کرے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ ان مصیبتوں کو دور فرمائے گا بل نہیں بلکہ لا تکرمون ریمونل تم یتیم کی عزت نہیں کرتے یہ بڑا پاورفل نکتا ہے اب دیکھیے گا ہم لوگوں کی عزت کرتے ہیں ان کے مال کو دیکھ کر ان کے منصب کو دیکھ کر لیکن ایک کمزور شخص غریب شخص ایک یتیم شخص ایک بے سہارا شخص آ جائے چلے ہمارا رشتہ دار ہو اگر ہمارے گھر آ جائے تو ہم کیا اس کی اتنی عزت کرتے ہیں جتنی مالدار رشتہ دار کی عزت کرتے ہیں اگر ہم کسی غریب رشتہ دار کی دعوت کریں گے تو روکا سوکھا اسے کھلا دیں گے لیکن کسی مالدار کی دعوت کریں گے تو بڑا شا نشان کھانا پکائیں گے کاش ہمارے دل میں یہ سوچ پیدا ہو جائے کہ ہم لوگوں کے ساتھ جو بھی سلوک کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں تو امیر ہو غریب ہو چھوٹا ہو بڑا ہو یتیم ہو مسکین ہو بے سہارا ہو ہم سب کو گلے لگائیں اور اس سے محبت سے پیش آئیں کیونکہ ہمارا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ایک بزرگ تھے انہوں نے جمعے کی تقریر فرمائی جمعے کے دن بیان فرمایا تو بیان ایک گھنٹے کا آپ فرماتے تھے جب فارغ ہوئے تو ایک شخص آیا اور اس نے کہا حضرت ہر جمعے کو آپ کی تقریر سنتا تھا آج میں لیٹ ہو گیا تو جمعہ تو میں نے پڑھ لیا لیکن بیان نہیں سنا تو آپ مجھے بتائیے آپ نے کیا بیان کیا تھا آپ نے فرمایا تمہارے پاس ٹائم ہے اس نے کہا ہاں بالکل آپ اپنے گھر پہ لے گئے اور پورا ایک گھنٹے کا بیان اسے دوبارہ سنایا تو مریدوں نے کہا عقیدت مندوں نے کہا حضرت ایک آدمی کے لیے ایک گھنٹے کا بیان دوبارہ ریپیٹ کیا تو آپ نے فرمایا پہلے بھی ایک ہی کو سنانا مقصود تھا اب بھی ایک ہی کو سنانا مقصود ہے پہلے بھی اللہ کے لیے بیان کیا اب بھی اللہ کے لیے کیا تو ہم یہ نہ دیکھیں کہ آدمی کون ہے اللہ کرے یہ محبتیں الفتیں ہمارے اندر پیدا ہو جائیں تو انشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ خوب نعمتوں کی بارشیں فرمائے گا اور یہ وہی کر سکتا ہے جس کے دل میں غرور نہ ہو اور یہ آجزی اسی کے دل میں پیدا ہوگی جو غریبوں کے ساتھ اپنی زندگی گزارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ ول وسلم سے بڑھ کر کون ہوگا تمام مخلوق میں سب سے افضل ہے لیکن صاحبۂ کرام علی مدوان سے فرماتے ہیں کہ تمہیں اگر مجھے ڈھونڈنا ہو تو غریبوں میں ڈھونڈو آج ہم اگر کسی دعوت میں جاتے ہیں تو مدرس کے ساتھ ٹیبل <TSITAL constansal> وہ پکڑتے ہیں جہاں ہمارے جیسے یا ہم سے اعلیٰ لوگ بیٹھے ہوں غریب رشتہ داروں کے پاس ہم بیٹھنا بھی نعوذ اللہ میں ذالک اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں تو جب انسان اپنے سے دنیاوی اعتبار سے جو ادنا لوگ ہیں ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں کرتا تو ناشکری پیدا ہوتی ہے غریبوں سے تعلقات ہوں تو انسان کے دل میں عجزی پیدا ہوتی ہے وہ کبھی بھی حوث اور لالچ کا شکار نہیں ہوگا تو کبھی اسے ناشکری پیدا نہیں ہوگی بل لاتون یتیمہ بلکہ تم یتیموں کی عزت نہیں کرتے اب یتیم پر ایک بات عرض کروں کہ یتیم کا دل ان جس کے والد نہ ہوں اس کا دل بڑا نازک ہوتا ہے تو ہم چاہے عام رف گفتگو کریں لیکن جب یتیم سامنے آئے تو سمل کا گفتگو کرنی چاہیے اسی طرح غریب سامنے آئے تو سمل کا گفتگو کریں کہیں ہماری بے توجہی کی وجہ سے اس کا دل ٹوٹ نہ جائے اور وہ یہ نہ سمجھے کہ میں یتیم ہوں غریب ہوں بے سہارا ہوں اس لیے وہ مجھ سے ایسی گفتگو کر رہا ہے ٹھیک ہے ہماری گفتگو کی عادت جو بھی رف ہے وہ اپنی جگہ ہے لیکن جو معاشرے میں پسے ہوئے لوگ ہیں یا جو احساس کمتری کا شکار ہیں ان سے اچھی طرح گفتگو کرنا لازمی ہے کہ کہیں ان کے دل ٹوٹ نہ جائیں ولاد دون اعلی تعامل مسکین اور تم غریب کو کھانا کھلانے پر لوگوں کو نہیں ابھارتے نہ خود غریب کی مدد کرتے ہو نہ کسی کو غریب کی مدد پر تم ترغیب دیتے ہو وتا کلو نہ تراسا اور تم وراثت کے مال کو ہپ ہپ کر کے کھا جاتے ہو یتیموں کے حق بھی تم ہڑپ کر جاتے ہو اور وراثت میں لوگوں کے حق نہیں دیتے وہ تو حُبًّا جَمًّا حبن اور تم دنیا کے مال سے بہت محبت کرتے ہو کل ہرگس یہ مال تمہیں کام نہ آئے گا ازا دکل الْأَرْضُ دکن دَكَّا جب زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ریزہ ریزہ ہو جائے گا جا وہ رب کا اور تمہارے رب کا حکم آئے گا وَالْمَلَكُ صَفًّا سفن اور فرشتے اللہ کی بارگاہ میں صفے باندھے کھڑے ہوں گے وہ جی مہنم اور اس دن جہنم لائی جائے گی یوم عید یت زک کرل اس دن انسان یاد کرے گا اپنے ماضی کو یاد کرے گا وہ انا اب ذکنصیحت کا کیا فائدہ اب کیوں کر اس نصیحت کا فائدہ ہو اب وہ سمجھ جائے گا لیکن اس سمجھ کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا یقول حیاتی وہ کہے گا ہائے میری بربادی کاش زندگی میں کوئی نیکی آگے بھیجی ہوتی فیم عید بو بہ آحد اس قیامت کے دن اللہ جیسا عذاب کوئی نہیں دے سکے گا اللہ تعالیٰ وہ عذاب دے گا جو ہمارے تصور میں بھی نہیں ہے والا قہو آہد اور اللہ کی طرح کوئی بھی زنجیروں میں باندھ نہیں سکے گا مراد یہ ہے کہ دنیا میں بڑی سے بڑی تکلیف کا جو ہم تصور کریں وہ بھی قیامت اور جہنم کے عذاب کے سامنے ذرہ بھی نہیں ہے لیکن یہ سب لوگوں کے ساتھ نہیں ہوگا جس نے زندگی گزاری اللہ کی عبادت میں دنیا کو ٹھکرا دیا جب اس کی روح نکلے گی تو ملک الموت انتہائی خوبصورت شکل میں آئیں گے ستر ہزار فرشتوں کی جماعت لے کر آئیں گے مشک اور امبر اور نور لے کر آئیں گے سلام کریں گے اور کہیں گے اگر اجازت ہو تو ہم آپ کی روح قبض کر لیں وہ شخص کہے گا کیوں تو کہیں گے ذرا دیکھو وہ دیکھے گا تو اسے جنت دکھائی جائے گی اس جنت کی نعمتیں ہوریں غلمان خدام جنتی شراب جنتی دودھ کی نہریں محلات باغات پھل وہ دیکھے گا وہ کہے گا یہ, یہ کیا مقام ہے تو ملکل موت کہیں گے جانا ہے وہاں پر وہ کہے گا بالکل جانا ہے تو وہ کہیں گے بس اتنی تکلیف کرنی ہوگی کہ مجھے روح نکالنے دو تو وہ جنتی کہے گا پھر دیر کس بات کی جلدی کیجیے تو وہ کہیں گے کہ مجھے معلوم تھا کہ تم یہی جواب دو گے پھر وہ جنت کے نظارے کر رہا ہوگا اور بعض خوش نصیب وہ ہوں گے جسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوگا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا جلوہ دیکھا تو جلوے میں گم ہو گئی ان کی انگلیاں کٹ گئیں تکلیف کا احساس نہ ہوا اگر مصر کی عورتیں میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لیتی ہیں تو اپنے سروں کو کاٹ لیتے ہیں جب محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوگا اور حضور اپنے چہرے انور سے پردوں کو ہٹا دیں گے کہ دنیا میں آپ نے اپنے چہروں پر اپنے چہرے انور پر جو روشن اور منور تھا اس پر نور کے پردے آپ نے رکھے وہ سارے پردے آپ ہٹا دیں گے اور اب چہرہ اپنی آب و تاب سے چمک رہا ہوگا تو روح نکلنے کی تکلیف کا احساس نہیں ہوگا اب سوچیں روح نکل ہے اور فرشتے کہیں گے یا اتن نفسل متم انا اے متمئن روح یا ائتن نفس المتمنا اے اللہ کے ذکر سے اطمینان پانے والی روح اے نیکی کرنے والی روح ارجلا ربی کی چل اپنے رب کی بارگاہ میں تیرا رب تجھے بلا رہا ہے تیرے لیے نعمتیں تیار ہیں رابطم مرد یا تو اپنے رب سے راضی ہے اور تیرا رب تج سے راضی ہے فد خلیفی عبادی اے رو اللہ تالا فرمائے گا اے رو میرے مقصد خاص بندوں میں داخل ہو جا اللہ کے نیک بندوں کی روحوں سے اس کی روح ملے گی اللہ اکبر مرنے کے بعد اولیاء سے ملاقات ہو روح کی صحابہ سے ملاقات ہو روح کی انبیاء سے ملاقات ہو روح کی خصوصا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو ان کے جلووں میں روح پہنچ جائے تو بتائیے پھر موت کی تمنا کون نہیں کرے گا حضرت بلال رضی اللہ ہو عنہ ہو بلا وجہ نہیں کہہ رہے تھے اپنی زوجہ سے جب روح نکلنے لگی فرما رو مت آج تو میں اپنے محبوب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں اے اللہ ایسا جینا اور ایسا مرنا ہم سب کو نصیب فرما فدخلی فی عبادی اے پا کی روح اے زندگی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں گزارنے والی روح میرے نیک بندوں میں شامل ہو جا ود خلی جنتی جسم تو جنت میں پہنچے گا قیامت کے فیصلے کے بعد اور اللہ کا کرم تو دیکھیں روح مرتے ہی جنت میں پہنچ جاتی ہے ودخلی خلی جنتی جنت میں تو داخل ہو جا دونوں راستے ہمارے سامنے ہیں آئیے ہم اپنی زندگی میں قرآنی انقلاب لائیں الحمدللہ للہ تقریباً چار مہینے سے ہم وہ قرآن کا در سن رہے ہیں کہ پتھر پر بھی اگر یہ قرآن نازل ہوتا پہاڑ پر بھی نازل ہوتا تو ریزا ریزا ہو جاتا وہ کفار مکہ جن کے دل پہاڑوں سے زیادہ سخت تھے قرآن نے ان کے دل کو نرم کر دیا کیا ہمارے دل سخت ہیں کیا اب بھی ہم توبہ نہیں کریں گے کیا اب بھی ہم ایک پاکیزہ زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے اے اللہ تو ہمیں سچی پکی توبہ نصیب فرما نیت کریں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی ان شاء اللہ عز و جل آج کے بعد ہم کوئی گنا نہیں کریں گے اور اگر شیطان بہکاتے گنا ہو جائے فوراً رو رو کر توبہ کریں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے